کتاب الفرائض المجمع على سی مینت ذکور شارتن اچھا بھائی کتاب الفرائض ہم شروع کریں گے آج بھائی بھائی کتاب الفرائض میں لکھنے کا کچھ کام ذرا زیادہ ہے تو چند دن تک میں ضروری باتیں اور اہم قوانین وغیرہ ہے وہ میں لکھواؤں گا بھائی آپ حضرات اپنے پاس لکھتے جائیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ کتاب میں سے بھی کتاب الفرائض پڑھیں گے پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا بھائی تو لکھئے بھائی سب سے پہلے کتاب الفرائض علم الفرائض بھائی جلدی جلدی لکھنا ہے بھائی جلدی جلدی علم الفرائض علم الفرائض وہ علم ہے جس کے ذریعے میت کے شرعی وراثا کا پتا چلتا ہے جس کے ذریعے میت کے شرعی وراثا کا پتا چلتا ہے اور ان قوانین اور ان قوانین کو جانا جاتا ہے اور ان قوانین کو جانا جاتا ہے جن کے مطابق وراثا میں ترکہ تقسیم کیا جائے گا جن کے مطابق وراثا میں ترکہ تقسیم کیا جائے گا ترکہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے بھائی کاف اور ہ یاد رکھیے فرائض جمع ہے فریضہ فرائض جامع ہے فریضت کی فرائض جمع ہے فریضت کی, کی جس کے معنی مقرر کرنے اور حصے کے ہیں چونکہ اس علم کے ذریعے چونکہ اس علم کے ذریعے وارثوں کے حصوں کا پتہ چلتا ہے وارثوں کے حصوں کا پتہ چلتا ہے الفرائض رکھا گیا الگ سطر میں لکھیے بھائی یاد رکھیے جب بھی آپ لکھتے ہیں صفحے کے دونوں کناروں پر کچھ تھوڑی جگہ چھوڑ کر لکھا کریں بالکل ابتدا سے آخر تک نہ لکھا کریں بھائی اور پیرے بنایا کریں بھائی پیرے بنایا کریں اس سے تحریر خوشنما معلوم ہوتی ہے اور اس کے حصے بن جاتے ہیں تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بھائی اور کوئی بھی نیا پیرا شروع کریں اس نئے پیرے کے شروع میں بھی ایک آدیش جگہ چھوڑ دینی چاہیے بھائی اچھا بھائی الگ سطر میں لکھیے میت کے ترکا سے متعلقہ حقوق میت کے ترکہ سے متعلقہ حقوق آگے لکھیے میت کے ترکہ سے چار قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں میت کے ترکہ سے چار قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں نمبر ایک تجہیز و تقسیم نمبر ایک تجہیز و تقسیم نمبر دو دین کی ادائیگی نمبر دو دین کی ادائیگی نمبر تین نفاذ وصیت نفاذ وصیت فیصول سے مین المال فیصول سی ماں بقیہ من المال نمبر چار تقسیم ما بقیہ بین تقسیم ما بقیہ بین الورث سمجھ میں آیا بھائی میت کے ترکے سے کتنے حقوق متعلق ہیں چار حقوق متعلق ہیں اولاں تجہیز و تقفین کسی شخص کے انتقال پر اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تقفین کا بندوبست کیا جائے گا بھائی کفن دفن بھائی اور اس کے بعد اس کا جتنا مال ہو وہ اس میں سے اس کے دیون ادا کیے جائیں گے اس کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا اس کے سولوس کے اندر وسیعت نافذ کی جائے گی اور ماں بقیہ جو ہے وہ ورثا کو دے دیا جائے گا آگے لکھئے الگ سطح سب سے پہلے میت کے مال میں سے سب سے پہلے میت کے مال میں سے اس کی تجہیز و تقفین کی جائے گی متوسط درجے کی اس کی تجہیز و تقفین کی جائے گی متوسط درجے کی یعنی زیادہ خرچہ نہیں کیا جائے گا وہ متوسط درجے کا خرچہ ہوگا اس کے بعد میت کے ذمہ جو دو تھے وہ ادا کیے جائیں گے اس کے بعد میت کے ذمہ جو دو ادا کیے جائیں گے چاہے اس میں پورا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے چاہے اس میں پورا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے دین کی ادائیگی کے بعد دین کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے دین کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے تو اس کے उसके میں وسیعت نافذ کی جائے گی اگر میت نے وسیع تو اس کے उसके میں وسیعت نافذ کی جائے گی اگر میت نے کوئی وسیعت کی ہو یعنی یعنی یہ دیکھیں گے کہ میت نے کسی کے لیے کوئی وصیت تو نہیں کی کسی کے لیے کوئی وصیت تو نہیں کی اگر وصیت کی ہو اگر وصیت کی ہو تو موفا لہو کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا تو موفا لہو کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ موسا لہو کا حصہ موفا لہو کا حصہ سے ماں بقیہ سے بڑھنا نہیں چاہیے اگر سے زائد کی وسیعت کی ہو اگر سولو سے زائد کی وسیعت کی ہو مثلا زید نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد مثلا زید نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا نصف مال ہمر کو, کو دے دیا جائے تو اگر رسا اجازت نہ دیں تو اگر وہ اجازت نہ دیں تو عامر کو صرف تو عمر کو صرف سلط یعنی تہائی مال دیا جائے گا تو عمر کو سلس یعنی صرف دہائی مال دیا جائے گا اور اگر ورثا دے دیتے ہیں اور اگر ورثا اجازت دے دیتے ہیں تو پھر نصف دے دی دیا جائے گا وسیت کے بعد نفاذ وصیت کے بعد جو مال بچ وسیع نفاذ وسیعت کے بعد جو مال بچ جائے وہ وارثوں میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا وہ وارثوں میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا الگ سطر لکھئے وہ لوگ جو میت کے ورثہ بنتے ہیں دس قسم پر ہیں وہ لوگ جو میت کے ورثہ بنتے ہیں دس قسم پر ہیں جو زیل میں ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں جو زیل میں ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں نمبر, ایک زوی نمبر, ایک زوی نمبر, ایک زوی نمبر دو عصبات نصبیہ نمبر دو نسبیہ عصبات فوڈ کے ساتھ آصابات نسبیہ نمبر تین سببی نمبر تین آصابۂ سببی نمبر چار آصاب سببی کے عصبات نمبر چار ہاساب سببی کے آصاباد اولن نصبی سانین سببی اسی کے آگے لکھنا ہے بھائی نمبر چار ہاسب سببی کے عصبات اولن نصبی سانین سببی اولاً نسبی ثانیاً سببی نمبر پانچ نسبی ضوی پر نسبی ضوی پر ان کے حصوں کے بقدر رد ان کے حصوں کے بخدر رد نسبی زویل الفروض پر ان کے حصوں کے بخدر رد نمبر چھے، زوی الارحام نمبر چھ زویل الارحام نمبر سات مول الموالات مولا لکھیں پہلے یا کے ساتھ لام پر کھڑی زبر بھئی مولا اور آگے الموالات الموالات تو سات نمبر کیا ہوا مولا الموالات نمبر آٹھ مقر مقررہ میم قاف دو نقطوں والا اور را را مشدد ہے نمبر آٹھ کیا لکھا نمبر نو موفا لہو بجمی المال نمبر دس بیت المال نمبر دس بیت المال اب آگے تفصیل لکھئے بھائی سب سے پہلے ہیں زبیل فروس بھائی عنوان دے دیں زبیل فروس زویل فروز وہ لوگ ہیں زویل فروز وہ لوگ ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں تو ترکہ ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے گا ان کے حصوں کے بقادر اگر کچھ مال بچ گیا تو باقی کو ملے گا اگر کچھ مال بچ گیا تو باقی کو ملے گا ورنہ ورنا باقیوں کو کچھ نہیں ملے گا, ورنہ باقیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور یاد رکھیے زویل فوروز کے حصے چھ قسم پر ہیں زویل فوروش کے حصے چھ قسم پر ہیں نمبر ایک نصف نمبر ایک نصف نمبر دو ربع نمبر دو ربع نمبر تین سمن سامانیہ سے ہے ویسا کے ساتھ سمن نمبر چار سولوسان نمبر چار سلوسان नंबर पांच सोलोस नंबर पांच सोलोस नंबर छह सुदुस नंबर छह सुदुस लिख लिए भाई अव्वल निश दूसरे नंबर पर روبو ہے پھر سمن ہے پھر سلوسان پھر سلوس پھر سدوس الگ سطر لکھئے بھائی زویل فروز بارہ افراد ہیں زویل فروز بارہ افراد ہیں جن میں سے دس نسبی رشتہ دار ہیں جن میں سے دس نسبی رشتہ دار ہیں اور دو سببی اور دو سببی یعنی زوجین یعنی زوجین یعنی میاں بیوی یعنی میاں بیوی لکھ لیا بھائی تو دو سببی ہیں کون ہے دو سببی زین یعنی خامند اور بیوی باقی دس میں سے تین مرد ہیں اور سات عورتیں باقی دس میں سے تین مرد ہیں اور سات عورتیں تین مرد یہ ہیں تین مرد یہ ہیں نمبر ایک باپ نمبر ایک باپ نمبر دو اخیافی بھائی اخیافی بھائی نمبر تین جد بھائی جد جد کے آگے نشان لگا لیں اور پھر لکھیں جد سے مراد جد صحیح ہے جد سے مراد جد صحیح ہے اور جد صحیح وہ ہے اور جد صحیح وہ ہے کہ میت سے اس کا تعلق میت سے اس کا تعلق ماں کے واسطے سے نہ ہو ماں کے واسطے سے نہ ہو لہذا نانا خارج ہوا لہذا نانا خارج ہوا اس کا تعلق ماں کے واسطے سے ہے کیونکہ اس کا تعلق ماں کے واسطے سے ہے تو نانا جد فاسد ہے تو نانا جد فاسد ہے اور سات عورتیں یہ ہیں اور سات عورتیں یہ ہیں نمبر ایک بیٹی نمبر دو پوتی نمبر دو پوتی نمبر تین حقیقی بہن نمبر تین حقیقی بہن نمبر چار الاتی بہن اللہ عین کے ساتھ اللہ بہن نمبر پانچ اخیافی بہن اخیافی بہن نمبر چھ ماں نمبر چھ ماں نمبر سات جد صحیحہ نمبر سات جد صحیحہ آگے اسی کے آگے لکھئے بھائی جد صحیح کی بھی تفصیل ہے جد صحیحہ وہ ہے جدہ صحیحہ وہ ہے کہ نانا کا واسطہ بیچ میں نہ آئے لہذا نانا کی ماں خارج ہوئی لہذا نانا کی ماں خارج ہوئی کیونکہ اس سے تعلق نانا کے واقعہ تعلق نانا کے واقعے سے ہے جبکہ نانی دادی پردادی وغیرہ شامل رہی جبکہ نانی دادی پردادی وغیرہ شامل رہیں یہ تھے زویل فورو زویل فروش سمجھ میں آئے بھائی زبیل فروغ کن کو کہتے ہیں بھائی حصوں والے جن کے حصے شریعت کی طرف سے مقرر ہیں بھائی زویل فروس کا مانا ہے حصوں والے جن کے حصے مقرر ہیں شریعت کی طرف سے بھائی اور میں نے بتلایا یہ دس بارہ قسم کے کل افراد ہیں بھائی کل بارہ البتہ ان بارہ میں سے دو سببی ہیں اور دس نسبی ہیں بھائی دو سببی کون ہیں میاں بیوی اور سببی جو اور نصبی جو ہیں وہ جو نصبی رشتہ ہے جن کے ساتھ اس میں پھر تین مرد ہیں اور سات عورتیں ہیں مرد کون کون ہیں باپ ہے دادا ہے اور اخیاقی بھائی ہے بھائی باپ دادا اور اور جد بھائی اور جد کی بارے میں میں نے آپ کو بتلایا کہ جد سے مراد جد سخی ہے جد سخی کس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ میت کے رشتے کے بیچ میں ماں کا واسطہ نہ آئے بھائی تو نانا خارج ہوا کیونکہ نانا کے ساتھ میت کا رشتہ کس کے واسطے سے ہے ماں کے واسطے سے ہے بھائی تو نانا جدے فاسد ہے بھائی وہ مراد نہیں ہے اور جو سات عورتیں ہیں وہ آپ کو بتلایا بیٹی ہے پوتی ہے حقیقی بہن ہے اللہ بہن ہے اخیافی بہن ہے ماں ہے اور جد صحیحہ ہے بھائی اور جد صحیحہ کس کو کہتے ہیں کہ میت کے ساتھ اس کے تعلق کے اندر نانا کا واسطہ نہ آئے بھائی تو لہٰذا نانا کی ماں خارج ہوئی اس لیے کہ اس کے ساتھ رشتہ کس کے واسطے سے ہے نانا کے واسطے سے ہے اس کے علاوہ باقی نانی دادی وغیرہ یہ شامل رہی بھائی دوسرے نمبر پر تھا آساباد نصبیہ بھائی اب وہ لکھئے بھائی اسبات فروس کے علاوہ رشتہ دار ہیں جو اکیلے ہونے کی صورت میں جو اکیلے ہونے کی صورت میں سارا مال لے جائیں جو اکیلے ہونے کی صورت میں سارا مال لے جائیں اور اگر زویل فروز بھی ہوں تو زویل فروز سے بچنے والا سارا مال لے جائیں اور اگر میت کے زویل فروس بھی ہوں تو زویل فروس سے بچنے والا سارا مال لے لیں اور آصبۂ نصبی میت کے ساتھ نصب کا رشتہ رکھتے ہیں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 اب اس کی تفصیل بھائی حصب سببی حصب سببی معاطق میت کو کہتے ہیں معاطق معاطق میت کو کہتے ہیں بھئی جو میت تھی فرض کرو وہ کسی زمانے میں غلام تھا بھائی پھر اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا تو یہ آزاد کرنے والا کیا کہلاتا ہے موسیق کہلاتا ہے موسیق میت یہ عصب سببی ہے بھائی یاد رکھیں ترتیب سے ہم چل رہے ہیں سب سے پہلے کہ ان کا بیان ہوا زبیل الفروض کا ان میں مال تقسیم کیا جائے گا تو ان سے جو باقی بچ جائے پھر اگلی قسم کی طرف ہم چلیں گے اور اگر ضویل فروض ہیں ہی نہیں تو پھر فوراً ہی دوسری قسم کی طرف چلے جائیں گے اسابات کی طرف اور آپ نے پڑھا کہ زویل فروض نہ ہو تو اسباب سارا مال لے لیتے ہیں اور اگر ذویل فروض ہوں تو پھر ان سے جو بچ جاتا ہے اس سارے کو کون لے لیتے ہیں اسبابات نسبیہ سارا مال لے لیتے ہیں اور اگر اسبات نصبیہ بھی نہیں ہے بھائی تو پھر اب ہم تیسری قسم کی طرف جائیں گے اور وہ کیا ہے عصبہ سببی اور عصبہ سببی کس کو کہتے ہیں مجد. وہ شخص جس نے میت کو آزاد کیا تھا اگر یہ کسی زمانے میں غلام تھا بھائی غلام تھا کسی زمانے میں تو اس کا عصبہ سببی ہوگا اگر غلام ہی نہیں تھا پھر تو ہم اگلی قسم کی طرف چلے جائیں گے بھائی اگلی قسم بھائی نمبر چار عصبہ سببی کے آس بات نسبی سانین سببی بھائی اگلی سرخی لکھیے بھائی آسب سببی کے آسباد اولن نسبی سانین سببی اگر سببی کا انتقال ہو چکا ہے اگر آصب سببی کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس کے جو عصبات ہیں آسب سببی یعنی معتق کے جو عصبات ہیں تو پھر اس عصبہ سببی یعنی معطق کے جو عصبات ہیں ان کے اس کے جو آسابات ہیں ان کو مال ملے گا بھائی کیا لکھوایا میں نے اگر عصبہ سببی کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر تو اس کے بجائے لکھے نا میں نے دوبارہ لکھوایا تو آپ کو تو پھر آسبۂ سببی یعنی معاشق کے کو آساباد جو ہیں ان کو مال ملے گا اور ان کو ملے گا اور آساباد تو آپ پڑ چکے کتنے قسم پر ہیں ایک عصبہ نسبی ہے اور ایک عصبہ سببی تو موسک بھائی موسک کون تھا عصبہ سببی اور موسک کا کیا ہو چکا ہے پہلے سے ہی انتقال اب اس کے عصبات کو مال دینا ہے بھائی اور عصبات تو دو قسم پر آپ پڑ چکے ہیں کون عصبہ نسبی اور عصبہ سببی آپ اس معتق کے کون کس کو دیں گے بھائی آسب سببی کو دیں گے یا اقب نصبی کو دیں گے فرض کرو جو معتق تھا وہ بھی کسی زمانے میں غلام تھا بھائی اس کو بھی کسی نے آزاد کیا تھا تو اس کے بھی آگے آصبۂ سببی ہے اور کچھ اس کے نسبی رشتہ دار ہیں جیسے ابھی بیان ہوا وہ اس کے آسبۂ نصبی ہیں تو معتق کے بھی آگے کیا ہو سکتے ہیں اقب نسبی کے ساتھ ساتھ آکب سببی بھی تو اس میں کس کو دیں گے تو یاد رکھنا ان میں پہلے آصب ان میں نسبی عصبات لکھیے بھائی اور ان میں نسبی عصبات مقدم ہوں گے اور ان میں نسبی عصبات مقدم ہوں گے سببی عصبات پر اور ان میں نسبی عصبات مقدم ہوں گے سببی عصبات پر نیس ان میں صرف مردوں کو حصہ ملے گا عورتوں کو نہیں یوں کہہ لیں کہ اس قسم میں صرف مردوں کو مال ملے گا عورتوں کو نہیں اس قسم میں مردوں کو مال ملے گا عورتوں کو نہیں یہ جو چوتھی قسم بیان ہوئی بھائی کہ اگر بھائی موسیق کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر کیا کریں گے اس کے آشاباد کو مال دیں گے اور آشابات ہی دو قسم پر ہیں کچھ نسبی ہے کچھ سببی تو ان میں پہلے آسابات نصبی کو دے دیں گے مال اگر وہ نہ ہوئے پھر کس کو دیں گے سببی اور چاہے آسابات اس کے معتق کے ہیں نصبی کو دیں یا آسابات سببی کو دیں صرف ان میں مردوں مردوں کو حصہ دیں گے عورتوں کو حصہ نہیں دیں گے بھائی جی پانچویں قسم کیا لکھی تھی نصبی زویل فروس پر ان کے حصوں کے بقدر رد بھئی سرخی لکھیے بھائی نصبی زویل فروس پر ان کے حصوں کے بقدر رد بھئی نصبی زویل فروس پر ان کے حصوں کے بقدر رد بھئی. اب دیکھیے بھائی سب سے پہلے ہم نے کس کو دیا تھا مال زبیل فروض کو زبیل فروض کے بعد کس کو دینا تھا آسا نسبی کو لیکن آشا نسبی کو کوئی نہیں موجود پھر کس کی طرف ہم چلے گئے سب سببی کی طرف چلے گئے لیکن وہ اصبۂ سببی بھی کوئی نہیں ہے میت غلام ہی نہیں تھی بھائی کسی زمانے میں بھی وہ آزادی پیدا ہوا آزادی میں انتقال ہوا تو پھر کس کی طرف چلے جائیں گے آسبائے سببی کے آس جب آسبائے سببی نہیں تو آسب سببی کے آسابات بھی نہیں اب اگلی قسم کی طرف چلے جائیں گے وہ کون سی ہے تو مال ابھی بھی کچھ بچا ہوا ہے تو کہتے ہیں اب وہ کس پر واپس تقسیم کیا جائے گا نسبی زبیل فروز پر بھائی سمجھ میں آیا بھائی ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو لکھئے اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے تو دوبارہ پر رد کرتے ہوئے, تو دوبارہ زویل فروس پر رد کرتے ہوئے یعنی لوٹاتے ہوئے انہیں دے دیا جائے گا انہیں دے دیا جائے گا لیکن یاد رکھیے لیکن یاد رکھیے کہ رد کہ رد صرف نصبی زویل فروس پر ہوگا کہ رس صرف نصبی زبیل فروز پر ہوگا نہ کہ سببی زبیل فروز پر, پر معلوم ہوا کہ میاں بیوی بی خارج ہوئے معلوم ہوا کہ میاں بیوی خارج ہیں معلوم ہوا کہ میاں بیوی خارج ہیں سمجھ میں آیا اب مال اب بھی کچھ باقی تھا بھائی تو پھر ہم کس کو دے دیں گے نزبی زبیل فوروس کو دیں گے اور یہ بھی یاد رکھنا بھائی ان پر جو رد ہے انہی کے حصوں کے بقدر ہوگا پھر اسی طرح ان میں مال ان کے حصوں کے بقدر تقسیم ہوگا یہ بھی لکھ دیجیے بھائی کہ نسبی زویل فروس پر جو رد ہوگا وہ ان کے حصوں کے بقدر ہوگا یعنی ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا نسبی زویل فروس پر رد ان کے حصوں کے بقدر ہوگا یعنی ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر دیا جائے گا تو لہذا فروز کو یہاں نہیں دینا بھائی اب ہم نے دوبارہ مال بچ گیا تھا ہم نے پھر واپس تقسیم کیا تو صرف کس کو دیں گے بلکہ زبیل فروس بارہ تھے نا ایک دو ان میں سببی تھے میاں بیوی اب ان کو نہیں دیں گے بلکہ باقیوں کو دے دیں گے چلیے بس منانا المرہ اللہ علیہ السلام